بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ محمد علیہ محمد <تصفح> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سکن مسمہ اسلام اللّہ مکتبہ السلام اسلام علیہ میں موجود تمام خارن نگرامی اور تمام سامعین کو شموتن ایک بار پھر سلام عرص کرتے ہیں اور فکر اللہ سلسلہ درس باب و درس نمبر چونتیس اور صبح نمبر پچپن اور سطح نمبر نو سے شروع ہو رہا ہے آج سجدے کی سنتیں آپ لوگوں کے مبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور چونکہ سجدے کے اندر جو واجبات ہیں وہ کل لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سجدے میں سات واجب ہیں کہ سات اعضا کا سزے میں سات اعضا کا زمین پر ٹکنا واجب ہے اور ناک کا زمین پر رکھنا سنت ہے ہاں جی اور یہ آپ لوگوں کو بتایا اور دوسری بات یہ ہے سجز کا ہمارے شکل روشنی میں پاک ہونا شرط ہے باقی جو ہے مٹی کا جو سجز کا آج کر بنا بنا ملتا ہے اس کا لگانا اور اس سر جگہ کا استعمال جائز ہے نہیں بالکل جائز ہے لیکن تھوڑا سا بڑا لگا دیں لکڑی کا بنایا ہوا ہو مٹی کا بنایا ہوا ہو کوئی بھی سر جگہ جو وہ تھوڑا سا بڑا ہو کہ آپ کے ناک پہ بھی آ جائیں تاکہ وہ سنت اندر نہ رہ نہ جائے باقی مٹی کی بنی ہوئی کسی بھی چیز پر ہم سردہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہمیں شرد مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہم لوگ لباس پر بھی سردا کر سکتے ہیں ہاں جی جیسے اس لیے ہمارے پہ ہم لوگ سردا کر لیتے ہیں باقی مذاہب پہ جیسا التش ہے انہیں جانا پہ دارے سردا کا ان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے ہاں لیکن ہمارے لیے جس پاک ہونا چاہتے ہے اس وجہ سے ہم لوگ کر سکتے ہیں ہماری نماز صحیح <تصفح> دوسرے ابھی دو جو اس کے جو سنتیں بیان کریں اور سنتوں میں سے شاذ فرماتے ہیں وہ سنا نیا شہزے کی میں سے یہ ہے وضا العن میں نے کلاب سے کہا تھا ابھی ساز فرماتے ہیں ناک کا رکھنا الرض زمین پر یعنی ناک کا بھی زمین پر لگنا شہزہ گاہ کی جگہ پر ناک کا زمین پر لگنا جو ہے یہ سنتوں میں سے ہے پیشانی کا لگنا واجب ناک کا لگنا سنت ہے واضح اور سنت کا فضائی اگر کسی کا نہیں لگا تو نماز باتیں نہیں ہے لیکن نقصان ہے وہ یہ کہ ثواب رہ گیا کوئی بھی سنت کا ثواب ہے اس کے بجائے لانے میں ہاں جی رہ جائیں تو نماز میں ثواب میں کمی آ جائے گا عجر میں کمی آ جائے گا ہم آمدنی عجیب کو ضائع نہ کریں اس کے علاوہ مزید اس کے سنتوں تو جگہ یہ ہے وہ زیادہ تر تصبیح رقو کی جو سجدے کی جو تصبی ہے سبحان اللہ علیہ و بہن جی اس کا ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے باقی زیادہ مقدار میں پڑھنا جو ہے کما پھر رکو جس طرح رکو میں زیادہ مقدار میں پڑھنا سنت تھا سد فرماتے ہیں یہاں میں بھی سنت جیسے رکو میں سس نے فرمایا آپ تین دفعہ پڑھیں ہاں جی سات دفعہ پڑھیں نو دفعہ پڑھیں گیارہ دفعہ پڑھیں فرمایا سب سے تو اس طرح زیادہ سے مقدار میں تصویح کا پڑھنا جو ہے یہ مصطحف ہے لیکن ایک دفعہ پڑھنا مصنط مصطحف ہے ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے پھر میں اب سے پہلے آپ نے رخوع میں پڑھ لی تھی میں بھی تصویر کے علاوہ صبح رب العظیم و بیم کے علاوہ ایک اور دعا بھی وہاں شامل کیا تھا اس کا جو ہے سنت نمازوں میں پڑھنے زیادہ بہتر ہے فرض میں تو خود رخوع کی تصویر کا پڑھیں اور یہ دعا اضافہ نہ کریں ہاں وہ صورت بہتر ہے اگر کسی نے وہ دعا کو میں پڑھا ہے پھر بھی غلط نہیں ہے جائز سے لیکن نے فرمائی بہتر صورت یہ صرف اسی تصویر پر اکتفا کریں فرض نمازوں میں سنت میں اس دعا کو بھی اضافہ کریں ایسے ہی یہاں سرزے میں بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو دعا ہے وہ پڑھنا سنت ہے اور دعا دونوں سجدوں میں تسبیح کے علاوہ سبحان رب اعلیٰ کے علاوہ ایک دعا کا پڑھنا بھی اور تو یہاں سجدے میں پڑھی جانے والی جو اضافی دعا ہے تسبیح کے علاوہ سبحان ربن اعلیٰ کے علاوہ وہ یہ ہے سیگا یعنی الفاظ حاضی ہی یہ ہیں اللہم اے اللہ اللہ اللہ کا سجد تو میں نے تیری رضاق کے لئے میں نے سجزہ کیا وال اسلام تو تیرے ہر حکم پہ میں سر تسلیم خم ہوں ببھی کا امن تو اللہ میں نے تجھ پر ایمان لایا سجداوچ ہی لہ جی سجدے میں کیا ہے ہاں جی ریس ہوئے میرے پیشانی یعنی للج اس ذات کے حضول میں خلا حکومت جس نے اسے پیدا فرمایا وصم ور پھر اس کی تصویر کشی کے بشک قسم اور پھر اسے قوت سماعت سے نوازا ہاں جی وہ اور وہ بصر اور قوت بصارت سے یعنی اسے آنکھ سم اور اسے کان دیا اور اسے آنکھ دیا فاتح وارک اللہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ احسن الخل اور بہترین خلا کرنے والی ذات ہے تو ان کی خوبصورت دعا ہے, دعا ہے اس دعا کو شاست فرماتے ہیں یہ دعا بھی آپ سجے میں سبحان ربی العلہ پڑھنے کے بعد اس دعا کا پڑھنا سنت مصحفِ سنت ہے اور اس دعا کو شاثر نے پہلے بھی کہا تھا فرض نمازوں میں ہاں جی اس دعا کو تصویر پر ہی اتفاق کریں اس کو زیادہ زیادہ مقدار میں پڑھ کے سنت ہے لیکن سنت نوافل میں اس دعا کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے فرماتا پہلے عرقو میں یہاں بھی فرمایا ایسے یہ رقو کی طرح فرمایا تو یہاں بھی یہی اس یہی حکوم میں جو بزر بیان فرمایا ہے پھر فرماتے ہیں اب آپ نے سردے میں اضافی دعا کا پڑھنا سننا تو اس کے علاوہ جو دو سرزوں کے بیچ میں جب آپ تشود کی حالت میں آ جاتے ہیں پہلے سردے سے سر اٹھا کے آپ کو تشود کی حالت میں آنا کل میں نے بتایا تو واجب ہے ہاں بالکل کمر سیدھا کرنا تشود کی حالت میں آ کے واجب ہے پھر اس کمر سیدا کے بعد دوسرے سرزے میں جانے سے پہلے چھوٹی سی دعا کا کرنا مغفرت اور دعا جو ہے کوئی بھی مغفرت کی دعا کا پڑھنا مستحب پیشہ سے دعی فرما وہ دعا اور کچھ دعا پرن بے نما دونوں شہزوں کے درمیان میں دونوں شہزوں کے درمیان میں ایک دعا کا کے پرنوی سنت ہے مستحافِ اس دعا کے سیغا الفاظ یہ ہی ہیں حاضی ہی یہ ہے یہاں شہزے ایک دعا دے رہے ہیں باقی اور دعائیں دعوت میں بھی دیا ہوا ہے آپ کو تفصیل سے شیغا تو ہو یہاں اس دعا کے الفاظ یہ ہی ہیں حاضی اللہم آفی اللہ معافل اے اللہ مجھے بخش دے اور ہم نے مجھ پر رحم فرما واحد نے مجھے ہدایت عطا فرما و نے مجھے عافیہت دے ہر قسم کی بیماریوں سے مرض سے پریشانیوں سے ہر چیز سے و عفان نے اے اللہ مجھے مجھ سے درگزار فرما یہ ایک دعا ہے اس میں پانچ چھ دعائیں اللہ سے پانچ دعائیں مانگا گیا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے مجھے عافیہ دے اور مجھ سے درغزار فرما ہاں جی تو یہ پانچ دعائیں اس کے اندر مانگی گئی شاذ فرماتے ہیں یہی دعا پڑھو اور معمن یا اس سے نزدیک معنی مفہوم رہنے والے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ اللہ یا رحمان بھی پڑھ لیتے ہیں الصل اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہاں جی دعوت میں تو ہمارے ہر نماز کے لیے فرض نمازوں میں ہر نماز کے ہر رکعت کے لیے پہلی رکعت دوسری رکعت تیسری رکعت, رکعت میں ایک چھوٹی چھوٹی دعائیں دیا ہوا ہے. وہ دعوت والی دعائیں پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے ہاں جی وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں پڑھنا بھی آسان ہے اس کے علاوہ بھی آپ اسلّہ رب منک الظمب واتو بل یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا اللہ الرحمان یا اِرحمن یا اللہ یا رحمان ہمیں دنیا جہان میں ہمیں آ رہے. ہاں جی ہمارے گناہوں کو واہ جیسا ربن بنا نہ فی دنیا حسن تو فی الحرت حسن اے اللہ دنیا میں ہم بھی ہمیں نے عطا فرما آخرت میں بھی ہمیں عطا فرما یہ دعائیں اس کے علاوہ بھی مغفرت کی دعائیں اصل چیز میں چیزیں اس میں باشش اور مغفرت تو اللہ طرف پر پلنے کا اس قسم کی دعائیں آپ کوئی بھی مغرت کی دعائیں باشش معنی کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ اس سجدے میں ہاں یہ دونوں سجدوں کے بیچ والی دعا میں آپ کوئی بھی مغفرت کی دعائیں خصاً قرآن دعائیں جو ہے بہت ہیں قرآن پاک میں قرآن دعاؤں میں سے جو بھی دعا جو امبیا علیہ السلام کی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے سنت میں سے ہاں جی اس دعا کا پڑھنا یعنی تشدد کی ہاتھوں سازوں کے بیچ میں تشدد کے حالت میں آنا واجب ہے یا آپ میں رکھ دیں آزان گرہ میں پھر اس چھوٹی دعا کا پڑھنا سنت ہے اس چھوٹی دعا کا پڑھنا سنت اور ترجاف علم میرفقین نے منل چمبے اور پھر ایک سنت یہ ہے مردوں کے لیے مردوں فرماتے ہیں دونوں کوہنیوں کا پسلیوں سے تھوڑا سے الگ رہنا نے الگ رہنا کھلا رہنا الگ رہنا میرفقین دونوں کوہنیوں کو من الجمل دونوں پسلیوں سے سزے میں جیسے روکوں میں بھی مردوں کو یہی حکم تھا کہ کھلا رکھیں پسلیوں کو کوہنیوں سے ملا کے نہ رکھیں سینے سے ملا کے نہ رکھیں کوہنیوں کو تو یہاں سزے میں بھی وہی حکم ہے یہ مردوں کا حکم ہے ہاں جی وہ تجافی یعنی الگ رکھیں میرفقیر دونوں کو مینن دونوں پسلیوں سے الگ رکھیں اس طرح ولبت اور پیٹ کو بھی انلفختیں دونوں رانوں سے الگ رکھیں اس سے چھپکا کے نہ رکھیں یہ حکم یہ دونوں کو لینجال مردوں کے لیے اور یہ ساری جو آپ لوگوں کے لیے خواتین کے لیے حکومت ال انضمام ہو انضمام میں یعنی ضم کر کے رہنا یعنی کلوز ہو کے بہنا آپ سزے میں جو ہے اپنی کوہنیوں کو اپنی پسلیوں سے ملا کے رکھیں گے اور آپ کا پیٹ آپ کے رانوں سے ملا ہوا اس لیے آپ سرزے میں تھوڑا سا جھک جائیں زیادہ اوپر اٹھ کے بہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سنت یہ سرزے میں نیچے ہو کے بیٹھیں چونکہ یہاں فرمائے پیٹ رانوں سے لگ جائے اب آپ کی کوہنیاں پسلیوں سے لگا رکھیں چپکا رکھیں اس لیے کو کلوس ہو کے بہنا یہ بہتر صورت ہے مردوں کی طرح کرنے جائز ہیں لیکن جو ہے آپ کے لیے بہتر سراج کلوس ہو کے بیٹھنا ہے کیونکہ یہ سنت ہے ہاں سنتیں گینیں سنتیں ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بھی سنت و اوض الی دونوں ہاتھوں کو ہے پھر سجود جب آپ سجدے میں ہیں سجدے میں میں جب آپ نے ہاتھ رہنا ہے کہاں رہنا ہے سینے کے سد میں رہنا ہے سر سے بھی اوپر لے جانا ہے یا کہاں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے تو حرمتیں سنتیں سزے میں اپنے ہاتھوں کو رکھیں حزہ العزن ہزا یعنی سید میں برابر میں عجین دونوں کانوں کے سید میں رکھیں ہاں جی جس طرح جو ہے تقویت احرام پڑتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو کان اور کانجے کے بیچ میں رکھتے تھے تو ابھی یہاں فرما لیں دونوں کانوں کے سید میں رکھیں کان سے اوپر بھی نہ جائیں نیچے بھی سینے کے سید میں بھی نہ جائیں بلکہ کان کے سید میں رکھیں یہ فرما یہ سنت طریقہ ہے ویاض الدین دونوں ہاتھوں کا رہنا فی سجے سرزے میں ہزال اجنین دونوں کانوں کے سد میں رکھیں اور ہاتھوں کو باشندہ نیادہ دونوں ہاتھوں کھلا ہو یعنی ہاتھ مٹھی کی طرف مٹھی کر کے نہیں رکھا ہو مٹھی کر کے نہیں رکھو بلکہ ہاتھ کھلا ہو لیکن ہاتھ کھلا ہو لیکن انگلیاں غیر منفرد الاحصاب لیکن انگلیاں کھلا ہوا نہ ہو انگلیاں آپ کا بند ہیں اور لیکن جو ہے ہاتھ کھلا ہے مٹھی بنا کے نہ رکھیں ہاتھ کھلا رکھیں لیکن انگلیاں کھلا نہ رکھیں غیر من فریض الصاب انگلیاں کھلا نہ رکھ. غیر منٹھی کھلا نہ ہو اصاب انگلیاں اس کے بعد جو ہے اب آپ نے دوسرے سجدے کے پہلا آپ نے پہلے پہلے میں آپ نے دوسرا سرجہ جب کر لیا تو کھڑا ہونے سے پہلے پر کھڑا ہونے سے پہلے پھر سہزے کی حالت میں آکر کر تھوڑی دیر ایک چند سیکنڈ میں نے سہزے کی حالت میں آ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ سنت ہے یعنی دوسری پہلی سہدے سے سر اٹھا کر کمر سیدھا کرنا واجب ہے تشود کا حالت لیکن دوسرے سہدے سے سر اٹھا کر کھڑا ہونے سے پہلے تشود کی حالت میں آ کر پھر کھڑا ہونا یہ سنت ہے وہ جلد تھا تم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا بعد سعد ان دوسری سجے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بہنا تو کے عالم میں یہ بھی سنت ہے <تصفح> پھر کھڑا ہوتے ہوئے جو ہے جو فرماتے ہیں کھڑا ہوتے ہوئے جو ہے آپ نے کیسے کھڑا ہونا فرماتے ہیں کھڑا ہوتے ول اعتماد یعنی اعتماد یعنی کیا ہے آپ نے وزن ڈالنا سہارا لینا ہاتھوں کا سہارا لینا کب ایزا اراد القیام جب آپ کھڑا ہونا چاہیں لے لکھا دین اخرا دوسری لگت گرے دوسری لکات کے گرے کھڑا ہونا چاہیں تو آپ جو ہے ہاتھوں پر ہاتھوں کا سہارا لینا ہاں جی ہاتھوں کا سہارا لینا ورف اور لوگ بتیں اور گٹنوں کو سجد اٹھے گھٹنوں کو اٹھانا من عرض زمین سے کب لیا دینا ہاتھوں سے پہلے یعنی ہاتھ کو جب آپ سردے سے اوپر اٹھ رہے ہیں ہاتھ کو اٹھانے زمین سے اٹھانے سے پہلے پہلے گڑھنے کو اٹھائیں پھر ہاتھ کو اٹھائیں ہاں جی بعد میں اٹھائیں جی جس طرح جو ہے ہم لوگ یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اہل سنت جس کا براست کرتے ہیں وہ لوگ پہلے ہاتھ کو سردی میں گھننے پر رکھتے ہیں پھر کھڑا ہو جاتے ہیں تو اس میں کبھی گرنے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے سر فرماتے ہیں پہلے آپ ہاتھ کو نیچے رکھیں گھڑنے کو اٹھائیں پھر ہاتھ کو اٹھائیں تو اس میں سدی فرماتے ہیں یہ ادب کو توازن کے زیادہ قریب خریف ہے جی لہٰذا جو ہے اعتماد سہارا لینا ہاتھوں پر اس پر جو تغیر کرنا اسم جواب کھڑا ہونے کا ارادہ اور رقط ن اخرا دوسری رکعت کے لیے رف و اور ہاتھوں کو اٹھانا زمین سے من عرض قبل لیا رف الرغبتین ساری غیروں گھٹنوں کو اٹھانا من الارض زمین سے قبل یا ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے پہلے گھٹنوں کو اٹھائیں پھر ہاتھ کو بعد میں اٹھائیں زمین سے لہانا کیونکہ یہ صورت اگر زیادہ نزدیک لتواض ہو توازن اور فروطنی اور اس کے اور آجیزی جی کی آج سے فرماتے ہیں آج اٹھنے کے ادب میں یہ زیادہ توازن اور آجیزی جی کی نشانی ہے کہ آپ پہلے گھٹنے کو اٹھائیں پھر ہاتھوں کو بعد میں اٹھا کر اوپر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں مگر آپ ہاتھوں کو پہلے گھٹنے پر رکھیں پھر کھڑا ہو جائیں تو اٹھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے گینے کا پاؤں پر آگے پیش ہونے کا بھی خدشہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے پاؤں کو پہلے اٹھایا زمین سے پھر ہاتھوں کو بعد میں اٹھایا تو آپ کو کوئی مشکل پیش ہے نہیں آئے گا یہ اٹھنے میں آسانی بھی ہے اور سسے فرماتے ہیں یہ توازور اور کے بھی زیادہ قریب ہے تو یہ آپ کا خرانہ نگر میں کی سنتیں جو ہیں آپ کو پورا ہو گیا اور سجدے کی واجبات بھی پوری ہو گئی تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو ہاں جی صحیح طریقے سے سمجھ کر جو میں نے آپ کو نشاندہی کہ ہمارے لوگ جو نمازوں میں اکثر خراب کرتے ہیں جلدی میں کہ دو سجدوں کے بیچ میں کمر سیدھن نہیں کرتے ہیں تشدد کی حالت میں نہیں آتے ہیں سجدے سے سر تھوڑا سا اٹھا کر پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں پلیز اس چیز کو آپ لوگ ہر صورت میں خیال رکھنا ہے کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں لوگ, لوگ ہمارے نرواسی لوگ اس شکل میں خرابی کرتے ہیں نماز کو جس میں اگر ہم نے کام سیدھا نہیں کیا تو آپ کی نماز باطل ہے آپ نے ایک واجب کو امدن چھوڑ دیا واجب آمدن چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے میرا زن. اس پر آپ لوگ خاص توجہ فوکس کریں اور اگر کوئی اور خواہران آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ جب کبھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں مختلف موقعوں پر عیدوں میں توجیسا تو وہاں بھی اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا تو اس کو پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیں کہ باجی اماں جی خالہ جی بول کے سمجھا دیں کہ فقے میں اس طرقہ یہ ہے اس طرح نہیں ہے اس طرح کمر سیدا کا نا واجب ہے جس طرح رخوع میں بھی سارا جو ہے رقو سے سمے اللہ پڑھنے کے لیے کمر سدا کا واجب ہے ہمارے نوباشی لوگ ان دونوں جو برمات مرد لوگ بھی خواتین بھی دونوں جلدی جب نماز پڑھتے ہیں ان دونوں میں کمر سیدا نہیں کرتے ہیں جو لوگ یہاں کمر سیدہ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں خدا کے لیے یہ نماز باطل ہے یہ نماز باطل ہے یہ نماز باطل ہے اس میں ہر صورت میں آپ لوگ یاد رکھیں جو لوگ اس کی نماز پڑھیں ان کو سمجھائیں پلیز اللہ سب کو فکر کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیہ تھا